اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اللہ دوبارہ و وطم دینے والا ہے داتا ہے وہ ہے اور بندہ نا چیز مانگنے والا ہے یہ اس کی شان ہے وہ اس کی شان ہے دینے والا اس سے کوئی مانگے نہ تو اس کی توہین ہے اور مانگنے والا مانگے نہ تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے جو جو کام جذات کا ہے وہی وہ کرے گی تو اللہ تبارہ و وطالہ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا ان الدین استقبرون عبادتی جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں شاید خرون جہنم داخرین جہنم میں دلیل ہو کر جائیں گے اب روٹین تو یہ ہے کہ مجھے پکارو میں دوں گا اور جو مجھے پکارنے سے منھ پھیرتے ہیں اس سے تکبر کرتے ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا فرمایا جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا جو مجھے نہیں پکارتا وہ آگ میں جائے گا ایک ترتیب تو یہ ہے ایک ترتیب یہ ہے میری عبادت کرو میں قبول کروں گا جو میری عبادت نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں پکارنے کا ذکر کیا اور آخر میں عبادت کا ذکر کیا مجھے پکارو جو میری عبادت نہیں کرتے وہ آگ میں جائیں گے تو یہ اللہ کی ترتیب بتاتی ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز کے نام ہے بات سمجھ آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ہے کہ الدعاء ادعا العبادہ دعا ہی عبادت ہے ایک روایت ہے مخل عبادہ وہ کمزور روایت ہے صحیح روایت کیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے تو اس حساب سے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دعا عبادت ہے اور سنت بھی کہہ رہی ہے کہ دعا عبادت ہے تو دعا آپ نے پچھلے سبق میں اس پر کافی بحث پڑھی کہ اللہ کو پکارنا چاہیے غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے تو جیسے رب الجلال علیہ کرام کو پکارنا اس کی عبادت ہے تو غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کی عبادت ہے عبادت دعا اس دعا کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے دعائے صنا دوسری قسم ہے دعائے عبادت اور تیسری قسم ہے دعائے سعال دعاء المسعلہ پہلی قسم کیا ہے دعائے صنع اللہ تبارہ کا وطالعہ سے مانگنا اس کی صنع کر کے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس کی صنع کر کے یہ ایک قسم کی دعا ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی صنعے بیان کرتے رہو کچھ نہ مانگو جیسے کوئی فقیر کسی کے دروازے پر آ کر اس کی تعریفیں کرنے لگ جائے ارے تم تو بہت سیٹ لوگ ہو تم کہ تمہارے گھر سے تو کبھی خالی نہیں جاتا تمہارا دیا ہوا ہی ہم کھاتے ہیں تم نہیں دو گے تو ہم کدھر جائیں گے آپ تعریفیں کرتا جا رہا ہے وہ اور کچھ مانگتا نہیں تعریفیں کر رہا ہے کچھ مانگتا نہیں آدمی گھر سے آیا دروازہ کھولا اس نے ہاں بھائی کون ہو کدھر ہو کیسے آئے ہو وہ تعریفیں کرتا جا رہا ہے تم تو بڑے اچھے لوگ ہو تمہارے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا تو اس کو شک ہوگا کہ یہ کون ہے کدھر آیا ہے کوئی شک نہیں ہوگا بلکہ اس کو یہ مسئلہ بن جائے گا کہ اب اس کو چاہیے کیا یہ تو کچھ بولتا نہیں ایک آدمی دروازہ کرگٹاتا ہے کہتا ہے روٹی کا سوال ہے تو روٹی دے دو اس کو یہ کہتا ہے دس روپے کا سوال ہے تو دس روپئے دے دو اب یہ کچھ نہیں مانگ رہا یہ تعریفیں ہی کرتا جا رہا ہے معلوم نہیں اس کی کیا حاجت ہے کیا چاہتا ہے تو آپ اپنا اندازہ لگا کر ہو سکتا ہے پچاس دے دو ہو سکتا ہے سو دے دو ہو سکتا ہے روٹی دے دو اس لیے کہ وہ مانگ نہیں رہا وہ تعریفیں ہی کرتا چلا جا رہا ہے اور جب انسان ربع الجلال کی تعریفیں ہی کرتا چلا جاتا ہے تو یہاں معاملہ وہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ بننے کی تمام حاجات کو خود ہی جانتا بھی ہے تو وہ بدرجہ اتم اس کو پورا کر دیتا ہے یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے یا اللہ یہ چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار ہی کرتا جا رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے بس مجھے معاف کر دے اللہ فرماتے پھکول توسترو ربا کو من استغفار کیا ہے تو اللہ دینے لگ گیا رب الدل عطا کرنے لگ گیا ہے انہوں نے کچھ نہیں مانگا استغفار کیا ہے اللہ نے دینا شروع کر دیا مال نہیں اموال دیئے بلد نہیں اولاد دیئے پھل نہیں باغات دیئے اور اس کے لیے نہریں جاری کیں حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں مانگا ویا کوئی رئی یورسم علیہ را وہ یز کم قوت تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا اور کرتے چلے جانا اور اللہ تعالیٰ کو خود دے دے یہ بھی ایک بہت اعلیٰ قسم کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے ہیں آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا کیا فرما رہے تھے اللہ من اود رضا کا منصف اللہ تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا مندی کی چادر اوڑھنا چاہتا ہوں وہ موافت امن عقوبت اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی چاہتا ہوں واب کا کا اے اللہ تجھ سے تیرے عذاب سے تیری بنا چاہتا ہوں لا افسی طرح انالئی اللہ میں تیری تعریف کر نہیں سکتا انت کما اس نے تعالیٰ نفشی کا اے اللہ تیری کتنی تعریف ہے جتنی تو خود کر لے میں نہیں کر سکتا میرے آزاد جواب دے جائیں گے تیری تعریف اس سے بھی زیادہ ہے کبھی فرماتے ہیں سبحان اللہ وب حمد اللہ پاک ہے مگر تعریف کے ساتھ پاک کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں نوضب اللہ کوئی صفت ہے نہیں تعریف والی صفتیں ساری ہیں اور عیب والی صفتوں سے تو پاک ہے آدھا دخل ہی یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے اللہ اور مخلوق کی تعداد کتنی ہے اللہ اکبر سمندر کا ایک ڈول پانی کا لے آؤ مائکرو سے دیکھو اربوں خربوں جانور ہوں گے اس میں زمین سے بلاک اٹھاؤ تو نیچے سے کیا کچھ نکلتا ہے سمندروں سمندر تین گنا اور خشکی ایک گنا ہے زمین پر اور اس میں کیا کیا مخلوقات ہیں اور خشکی کے پیٹ میں کیا کیا مخلوقات ہیں فضاؤں میں کیا کیا مخلوقات ہیں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے سب مخلوقات ہیں آسمانوں کے اوپر کتنی مخلوق ہے معلوم نہیں کتنی مخلوق ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر ایک بارش بھی خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کوئی سجدے میں کوئی قیام میں کوئی رکوع میں کوئی تصویر میں کوئی تحلیل میں کوئی تکبیر میں کوئی تمجید میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے بحمد ربهم اور فرشتے اپنے رب کی تصویرات بیان کرتے ہیں سبح ما السماوات و ما الارض زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ولا کلّہ دف... ولا کلّہ طبقہ ہونا مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب کا نبیوں میں سے ایک نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا کارا ست نم لتن نبیمن لمبیا فع ہمارا بہر کے بہا قتلنتب اللہ ساری چونٹیوں کے گھروں کو آگ لگا دی کہ اس چونٹی نے مجھے کاٹا ہے ربۃ الجلال نے وہی کی کہ اے میرے نبی آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا تو انہیں ساری مار دی یہ تو سب میری تسبیح بیان کرتی تھی اور جس نے کاٹا تھا اس کو مار دیا ہوتا یہ ساری مار دی آپ نے یہ سب تصویہات بیان کرتے ہیں پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں وین نمن ہلامت اللہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں وین الجارت علاما یہ پتھروں سے پانی اس کے آنسو ہیں اور اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں جبکہ یہ جاندار نہیں ہیں تو جاندار کتنی اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں یہ جانور گائے بھینس گدا گھوڑا یہ سب رقو کی حالت میں رہتے ہیں ہر وقت جھکے رہتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ اکبر ساری کائنات اللہ تعالی کی تصویرات بیان کر رہی ہیں ایک انسان ہے جو غافل ہے بہت زیادہ انسان بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کبھی فرماتے ہیں سبحان اللّہ وب حمدی آزاد دخل اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق ہے ورضا نفسی اللہ مخلوق کی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا جس سے تو خوش ہو جائے جس سے تو خوش ہو جائے اتنی تیری تعریف ہے بس زین عرش ہی اللہ جتنا تیرا تیرے عرش کا وزن ہے اتنی تیری تعریف ہے وہ مزید کلمات ہی جتنی تیرے کلمات کی روشنائی ہے اتنی تیری تعریف ہے رب الجلال فرماتے ہیں لو البر و مزاج الکلیمہ طوربی لنا فطا البحر و کبلا کلیمہ طورب بھی بولو جے ناب مضری مادا یہ ساری زمینوں میں جتنا سمندر ہے یہ سب کے سب روشنائی بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں سمندر ختم ہو جائیں گے مگر روشنائی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں والبحر يمده من بعده و الب ہو ممباد ہی سب آئے تو ابھر ماں نفرت اللہ. اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے ان سمندروں کو سات گنا کر دیا جائے تو وہ سات گنا سمندر بھی ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی کلیمات کی روشنائی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اتنے زیادہ اللہ کے کلمات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیرے کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے فرمایا اللہ کے عرش کے سامنے اس کی کرسی ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگلی کا حلقہ چھلا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹا سا ہلکا پڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ اندازہ لگاؤ اس آسمان کے مقابلے میں ہماری زمین اتنی چھوٹی سی ہے کہ اس زمین سے کروڑوں گنا بڑے سیارچے اس آسمان کے نیچے نظر نہیں آتے اس آسمان کے نیچے کروڑوں بڑے سیارچے نظر نہیں آتے اور یہ چھوٹی سی زمین ہے جو سورج سے بھی چھوٹی ہے اور اس آس یہ آسمان کرسی کے سامنے چھوٹا سا ہے اور وہ کرسی رب کے عرش کے سامنے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور وہ عرش کا مالک ہے اتنی بڑی اس کی عظمت ہے اتنی بڑی شان ہے اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی ذات ہے اور یہ ظالم کہتا ہے اللہ میرے دل میں رہتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اتنی زیادہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت نور عثماواد ولط ومن فی اللہ الاَقل ہم دو عنت قیوم عثماوادِ وََت کم عصماوات ومن فی اے اللہ تیری تعریفیں ہیں تو کائنات کو چلانے والا ہے تو کائنات کا نور ہے تیری تعریفیں ہیں تعریفیں ہی کرتے چلے جاتے تعریفیں ہی کرتے چلے جاتے کبھی فرماتے سبحان اللہ وب حمد سبحان اللہ راضی کبھی فرماتے کہ اے اللہ تری اتنی تعریفیں ہیں جیسے تو پسند کرے اور جیسے تو راضی ہو جائے کما کباب بتارتا اس طرح کے مطلق اور جامع قسم کے کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی تعریفیں کرتے اور کرتے چلے جاتے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جب خوش ہوتا ہے بادشاہ تو عطا کرتا ہے ہے نا تو اللہ ہمارے اعمال سے ناراض ہوتا ہے اور ہمارے تعریف کرنے سے خوش ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں روٹین میں بھی کوئی بھی آدمی اس کی تعریف کر دیجیے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کسی آدمی کی بھی تعریف کر دو وہ خوش ہو جاتا ہے چودھری کی تعریف کر دو وہ پھول جاتا ہے بادشاہ کی تعریف کر دو وہ جامع میں پھولے نہیں سماتا اور ربیعۃ الجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی جب تعریف کی جاتی ہے اور وہ تعریفوں کے لائق ہے اللہ اکبر رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمی اللہ لمن الحمدہ ربنا نولاك الحمد اللہ تیری تعریف ہے قیام میں الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ حمد كا و, و تبار قسم كا وطا جدوكا ولا الح ركا یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ رب حرب العالمین تعریفیں ہیں ذات کی رقوع میں سبحان رب الحزیم تعریفیں ہیں ذات کی رقو سے اٹھے رب نا والم تعریفیں ہیں اس ذات کی کتنی تعریف ہے اللہ رب نا والا کلحم مل اسماواتی ولا <وَالْأَرْض> اللہ تری اتنی تعریف ہے جس سے زمین و آسمان بھر جائیں اور پھر سوچا کہ زمین و آسمان تو ایسے ہی بھر جائیں گے یہ تو چھوٹا سا پیمانہ ہے پھر فرمایا وہ مل عماشی تمنش امبادو اے اللہ ہم نے تو یہی دیکھے ہیں اس کے بعد جو پیمانہ تو چاہے وہ بھی تیری تعریف سے بڑھ جائے اہل ثنا اے اللہ تو ہر قسم کی بزرگی ہر قسم کی صنا کے لائق ہے احکمہ کار العبد جتنی چاہیں مبالغہ میزی کر لیں تو سب تعریفوں کے لائق ہے وہ کلک ابز اے اللہ سب تیرے بندے ہیں اللہم لا ملاموتی علما مناج اے اللہ جس کو تو رد کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اللہ مان علم آتے جس کو تو دے دے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اب دیکھو کیسا مانگنے کا طریقہ ہاں یہ نہیں کہا اللہ دے دے یہ نہیں کہا اللہ دے دے نہیں کہا کیا کہا اے اللہ جس کو تو دے دے کوئی رد نہیں کر سکتا اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا مطلب یہ کہ تیرے درد کو چھوڑ کر کدھر جائے جس کو تو روک دے گا اس کو کون دے گا اے اللہ آپ ہی کو دینا پڑے گا آپ ہی ہمیں دیں لامان الما عاط ولا موت الما مراد ولا یم فاؤد الجدن کل جد اے اللہ اگر تو کسی کو پکڑنا چاہے تو کسی کی سفارشیں اور کسی کی بزرگی اور کسی کی سیکورٹی اس کے کام نہیں آ یہ تعریفیں ہو رہی ہیں نماز میں رقو کے بعد یہ تعریفیں ہے میں سبحان ربی پھر تعریفیں تشہد میں اللہ اطحیات للہ و للہ اللہ و طیبات اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں ہر قسم کی تعریفیں اللہ تیرے لیے تو میرے عزیز بھائیوں یہ ہے صنا کی دعا اور اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کامت کا دن ہوگا ساری کائنات پریشان حال ہوگی سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ معذرت کر لیں گے نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے ابراہیم خلیل اللہ معذرت کر لیں گے موسیٰ عیشا سب معذرت کر لیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری آدم علیہ السلام کی اولاد آئے گی اور آ کر کہے گی کہ آج ہماری آپ سفارش کر دیں تو فرمائیں گے آنالا ہا یہ کام میں کروں گا ف آخر ساجدن میں سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہوگا تو زیادہ ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے اسپیشل قسم کی تعریفوں کے کلمات شناخ کے کلمات اللہ ہمیں سکھائے گا میں اس وقت وہ اس کے اسپیشل سنا کے کلمات ادا کروں گا جس سے ربیعۃ الجلال کا غصہ ختم ہوگا اور اللہ اخبار کا تعالیٰ فرمائے گا ارفارا سکا سلطوطا وشفا تو شفا اے بر حبیب سار اٹھا لیجئے سفارش کریں میں سفارش ماننے کو تیار ہوں اور مانگیں میں دینے کو تیار ہوں تو دیکھیں کہ غصے کی ختم کرنے کے لیے سپیشل تاریخی کلمہ سکھائے گا اللہ تعالیٰ اور اب مجھے وہ معلوم نہیں ہے وہ اسی وقت اللہ سکھائے گا کہ میرے حبیب یہ کلمات پڑھو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا کتنا فضل ہے اللہ تعالیٰ کتنا فضل ہے کہ وہ خود ہی بتا دیتا ہے ورنہ ہمیں کیا پتہ چلے کیسے خوش ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ صناف بہت عظیم چیز ہے بہت عظیم چیز ہے اللہ کی صناح کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ اس کی تعریفیں کرتے چلے جاؤ وہ خوش ہو کر اتنا عطا کرتا ہے کہ جتنا ویسے مانگنے سے نہیں دیتا تو ایک قسم یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی دعاؤ صنا دوسری قسم کیا ہے دعاؤن عبادہ دعاؤن عبادہ عبادت کی دعا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جناب یہ ثنا بھی چل رہی ہوتی ہے اور اللہ دے دے اللہ دے دے یہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ بھیس ایسے بنائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں حضرت کا بن مالک مرارہ بن ربیع حلال بن ربیع یہ تو پیچھے رہ گئے تھے آپ کو معلوم ہے ان کو سزا ہوئی کتنے دن اکیاون دن ان کو سزا ہوئی یہ تو تھے ہی لیکن ایک چوتھا آدمی بھی پیچھے رہ گیا تھا وہ کون تھے حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا کسی کو بولا کہ مجھے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میری سزا معاف کر دیں اور چاہیں تو مجھے بدھا ہوا رہنے دیں میں نے بڑا جرم کیا ہے مجھے تو باندھ دو یہاں پر تو ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسندہ کہ ان کو سزا نہیں ہوئی تو مانگنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ادا پیش کی جائے اس کو کہتے ہیں عبادت ادا پیش کی جائے ہاتھ مانگ لیے جناب اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا کوئی بلاتا ہے جواب نہیں دیتا کوئی سلام کرتا ہے جواب نہیں دیتا نظریں نیچے کی ہوئی ہیں اگر آپ کے کو پاس کوئی طالب علم آئے نظریں نیچے کی ہوئی ہوں ہاں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہوں کیسا لگتا ہے ویسے ترسانے لگ جاتا ہے شکل دیکھ کر ہی ترسانا شروع ہو جاتا ہے تو ربع الجلال دل کے سامنے کھڑا ہو گیا اب کیا کہہ رہا ہے اللہ تم بڑا پاک ہے اللہ تیری بڑی بزرگی ہے اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں ہے تو صنع کے ساتھ ساتھ شکل ایسی بنا لی بھیس ایسا بنا لیا جو قابل ترس ہو پھر کوئی جانور کھڑے ہیں کوئی لیٹے ہوئے ہیں سجدے میں کوئی رکو میں ہے اب یہ سارے بن بن کے دکھا رہا ہے یہ سارے سارے بھیس بنا بنا کر دکھا رہا ہے کبھی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی جھک جاتا ہے کبھی بالکل ہی نیچے ماتھا ہے زمین پر لگا دیتا ہے کہ اللہ وہ جانور جو رکو میں رکو میں ہی ہیں جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہی ہیں اور جو سجدے میں ہیں سجدے میں ہی ہیں لیکن دیکھ میں یہ سارے انداز سے تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں میں سب طریقوں سے تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ تعریفیں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگ بھی رہا ہے اللہ مغف ورحمنی وحدی و آف نہیں ور مانگ بھی رہا ہے نعبد و آبد نستعین مانگ بھی رہا ہے اور یہ سارے انداز کے ساتھ تشہد میں بھی مانگ رہا ہے سجدے میں بھی فلی من الدعاء تشہد میں اور سجدے میں ان نہ اكرب ماكونب ہی سجود سب سے زیادہ بندہ رب کے سجدے میں قریب ہوتا ہے تو فاک شروفی حافظ سجدے میں دعائیں زیادہ کیا کرو فن نہ ہو ان نہ ہو کامن و نہیں, استجابہ نہیں استجابہ کا یہ زیادہ لائق ہے کہ یہ سجدے کی دعا قبول ہو جائے تو سجدے میں بھی مانگ رہا ہے تو یہ ہے بیس بنا کر اب جناب نا کفل پہنا ہے اور اللہ کے گھر کے چکر کا ہٹ رہے جیسے بچہ گھر سے بھاگ گیا ہو اور شام کو آ جاتا ہے گھر واپس اماں دروازہ نہیں کھولتی اب چکر کاٹ رہا گھر کے پھر جاتا ہے پھر آ جاتا ہے پھر جاتا ہے پھر آ جاتا ہے پھر جاتا ہے پھر آ جاتا ہے پھر, پھر, پھر اماں کو ترس آ جاتا ہے پھر وہ دروازہ کھول دیتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کے چکر کاٹ رہا ہے گھوم گھوم کر پھر اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے گھوم گھوم کر پھر دروازے پر آ جاتا ہے کبھی ٹانگیں اوپر سر نیچے سجدے میں پڑ جاتا ہے پھر ساتھ ساتھ سا تریفیں بھی کرنے لگ جاتا ہے کبھی کفن پہن کر صفا مروہ کی دوڑیں لگ رہی ہیں کبھی منا عرفات کی دوڑیں لگ رہی ہیں یہ سب بھیس ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک مانگنے کے مانگٹ کے بکاری کے بھیس ہیں اس انداز سے بھی رب سے مانگا جاتا ہے تو دعا کی دوسری قسم کیا ہے دعا العبادہ عبادت کے ساتھ رب سے مانگنا اور تیسری قسم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے دعا المسلہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ روٹی دے دے یا اللہ پانی دے دے یا اللہ یہ دے دیں صوفی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگنا چاہتے بلکہ کچھ مانگو گے تو یہ ریاکاری ہو جائے گی یا اس میں لالچ داخل ہو جائے گا آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر کے کہو یا اللہ مجھے رزق دے دے تو یہ تو پھر لالچ کی وجہ سے آیا نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے تعریفیں کر کرنے کے بعد یہ کہو کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے تو لالچ ہوا نا خوف ڈر کا مارا تو آیا نا ہمیں ہم نہ اللہ تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں ہم تو جتنی ریاضتیں کرتے چلے کاٹتے اور نہ جانے کیا کچھ یہ صرف اللہ کی محبت میں کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اگر مانگ لو تو پھر وہ لالچ آ جاتا ہے وہ تو لالچ کی وجہ سے سارا کچھ کر رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگ لو یہ تو خوف تھا نا خوف کی وجہ سے تو دنیا دار کوئی بھی جھک جاتا ہے تو ہم اپنے جھکنے کو کسی خوف اور لالچ سے پاک رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور نہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں نہ رزق مانگتے ہیں نہ کچھ اور مانگتے ہیں بس ہم اس کی شناح بیان کریں گے اور عبادت کریں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالہ کی کوئی عبادت دعا المسع سے خالی نہیں ہے اگر صوفی نماز پڑھتا ہو تو اس میں آئے گا نا ای آنا بدوا ای نستعین اللہ تو اسے مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے اور اللہ نے عزم کا مذاب القبر ہو عزم کا مذاب نماز میں آئے گا نا اگر نماز پڑھتا ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا اس نے اللہ معن ذلام تنفسی ظلمن کثیر ورایا پھر دونوں بہلانواج میں تو آئے گا تو مانگنا ہے اس کو حقیقت یہ ہے کہ یہ صوفی بے دین ہوتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں یہ ہندؤں میں ہوں تو سادھو کہلاتے ہیں عیسائیوں میں ہوں تو یہ راہب کہلاتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑ لے تو صوفی کہلاتے ہیں ان کا کوئی اپنا دین نہیں ان کا ایک مستقل الگ سے صوفیت ایک دین ہے ورنہ عبادت کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جہنم سے پناہ بھی مانگتے رہیں جنت کا سوال بھی کرتے رہے تو پھر یہ کس نبی کے پیروکار ہیں ان کو کشف ہوتا ہے جناب کشف ہوتا ہے کشف, ہوتا ہے کشف کیا ہے وہی کہیں گے تو لوگ جوتے ماریں گے اور توہین عدالت کا کیس ہو جائے گا اس لیے وہی نہیں کہتے کشف کا لفظ بولتے ہیں کہ ان کو کشف ہوتا ہے یعنی ڈائریکٹ رب اللہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے روح المعانی محمود صاحب کی محمود کیا ہے اس کا نام اس کی بہت بڑی کتاب ہے 21 بائیس جلدوں میں تفسیر ہے روح المعانی اور وہ صوفی ہے اور اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے حد ثنی کلبی عن ربی میرے دل نے رب سے روید بیان کی تو پھر بیچ میں کوئی نبی بھی کھڑا کرو نا یہ کیا بات ہوئی جب تم رب سے ڈائریکٹ ہو گئے ہو تو پھر نبی علیہ صلی اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے اور ان کی شریعت تو مانتے بھی نہیں ہو اور صاف صاف کہتے ہیں کہ شریعت سے اگلی چیز طریقت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت لے کر آئے طریقت نہیں لے کر آئے تو جب یہ اس سے اگلی چیز ہے تو پھر تمہیں مسلمان کہلوانے کا کیا حق ہے اللہ فرماتے ہیں کان وجروں راگا بنوا رہ وہ لوگ ہمیں پکارتے تھے ہماری جنت میں رغبت رکھتے ہوئے اور ہماری جہنم سے ڈرتے ہوئے تبلیغی جماعت کی تمام کتابیں صوفیت سے بھری ہوئی ہیں اور یہ جتنے بھی فرقے اس وقت ہمارے بازار میں موجود ہیں یہ سب صوفی ہیں صوفی ہیں نظر جو آتے ہیں روٹین میں اکثر ان کے صوفیوں کے سلسلے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر حالات میں بدلتی رہتی ہے آج کے صوفی دعا مانگتے ہیں اصل صوفی ادا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی ہم اس سے ہماری نیت خراب ہو جائے گی تو بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک ہے دعا علما صلاح اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا یا اللہ مجھے یہ دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارہ و تعالی بندے کے مانگنے سے خوش ہوتا ہے بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ سے بندہ نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالی سے توبہ کرے تو اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی کبھی دعا رد نہیں کرتا اگر کمائی حلال کی ہے تو اللہ تعالی مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور دعا نہ بھی کرے تو کسی کافر کی بھی روٹی بند نہیں کرتا وہ مانگے یا نہ مانگے مانگے بغیر بھی اس کی روٹی بند نہیں اللہ تعالی کرتا اتنا حلیم اور بردبار ہے اتنا غنی ہے کہ کسی کی روزی بند نہیں کرتا ساری دنیا اس سے مانگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے اگر پہلے اور پچھلے جن اور انسان ساری کائنات جمع ہو کر مجھ سے مانگنے لگ جائیں اور جو منہ میں آئے مانگیں اور میں سارا کچھ ان کو ہر ایک کو دے دوں تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ایک سوئی لے کر سمندر میں ڈبو کر نکال لو تو جتنا پانی کم ہوگا اتنا فرق بھی میرے خزانے میں نہیں پڑتا ہر ایک کو منہ بولی اس کی ہر حاجت پوری کر دو تو بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آتی کمی کیسے آئے گی جنت میں اللہ تعالی والا کمفیہ ما تشتحیہ فکون والا کمفیہ مات داؤن جو مانگو کہ ملے گا نا جو مانگو کہ ملے گا کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ حمات لہم ما یا شاہ ورضینا مزید جو چاہیں گے وہ بھی دوں گا اور میرے پاس پیچھے سٹور میں بھی بہت آئے بہت زیادہ ختم کیسے ہوگا جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی ہے نہیں آپ نے امرود توڑا تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہوگا ٹہنی کو اور بھی لگ چکا ہوگا ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر ایک خوشہ جنت سے دنیا میں آ جائے اور سناؤ ایک خوشاں جنت سے دنیا میں آ جائے ساری کائنات مل کر اس کو کھانا شروع کر دے قیامت تک کھاتی رہے وہ ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ نعمتیں بقا کے لیے ہیں فنا کے لیے نہیں ہیں دنیا کی نعمتیں کھاؤ تو ختم ہوتی ہیں وہ ان کا قانون ہی نہیں ختم ہونا اور اگر ایک حور جنت سے زمین پر جھانک لے تو فرمایا ساری کائنات روشن بھی ہو جائے اور خوشبو سے بھی بھر جائے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو جو مانگتے ہیں ام بن شین اللہ آئندنہ خزائن ایسی آیت ام بن شعین اللہ آئندنہ خزائن ہو امان ال نزل ہو معلوم ہر چیز کی ہمارے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں لیکن تمہیں ہم تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تمہاری اوقات کے مطابق تاکہ تم بگڑ نہ جاؤ تاکہ جس طرح باپ بچے کو تھوڑا دیتا ہے نا ہر چیز پوری نہیں کرتا اس لیے کہ جو منہ سے نکالے دینا شروع کر دو تو بگڑ جائے گا ایسے حالانکہ باپ اور بیٹے کی عقل میں زیادہ فرق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں مخلوق ہیں نا اور خالق اور مخلوق کی کے علم میں بہت فرق ہوتا ہے تو ربعۃ الجلالعلی کرام بھی دنیا میں اتنا ہی نازل کرتا ہے جس سے دنیا والے زیادہ باغی نہ ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں بولو لین یقون النا سمت اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے دیکھو اللہ کو کیا خدشہ ہے اللہ تو فرماتے ہیں اگر ساری کائنات ابو جہل ابو ابولاب شیطان جتنی ہو جائے لو انا و رکھوں آخرکوں ان سا کان والا اب چر کل واحد اگر ساری کائنات شیطان جتنی گناہ گار ہو جائے سب کو چورے میں ڈال دوں گا مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو بے پرواز آد ہے این الناس اگر چاہے تو کائنات والوں تم سب کو ایک دم ختم کر دے ویات بے آخرین اور اگلے لمحے نئی کائنات بسا دے بقان اللہ علاقہ قدیرہ اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں فکر تو ہماری تھی اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کافر ہو کر آگ میں جلیں گے اس لیے ہم ہم پر طرز کھاتے ہوئے فرمایا لولا یقون الناس سُم تم اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم سب کافر ہو جاؤ گے لجا اللہ علیہ خر و برحمٰو تھیم سکم فدا علیٰ علیہ تو جو جتنا میرے ساتھ زیادہ کفر کرتا اتنا میں اس کو زیادہ دیتا اتنا مال دیتا کہ وہ اپنے گھروں کی دیواریں کھڑی کر کے شٹرنگ کر کے اوپر سیمنٹ بجری ریت نہیں ڈالتا بلکہ سونا پگھلا کر ڈال رہا ہوتا سونے کا لینٹر فم فردا چاندی کا لینٹر وم آر جا و مسورانا علیحا کے اور ان کے گھروں کو سونے کے بیڈ سونے کے دروازے سونے کی سیڑھیاں چاندی کی چھت اس طرح ہو جاتا اگر ہم اتنا مال دے دیتے تو کتنے ہی ایمان والوں کا ایمان پگھلنے لگ جاتا اس لیے ہم نے تھوڑا ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے ورنہ ہمارے پاس تو بہت ہے اب دیکھتے نہیں ہو پچاس سال پہلے لوگ لکڑیاں جلاتے تھے آبادی زیادہ ہوئی تو گیس نکلائی گیس کم ہوئی تو کوئلہ نکلایا پارکر میں اتنا کولا ہے کوئلہ ہے کہ پانچ سو سال بجلی بناتے رہو تو کہتے ختم نہیں ہوتا انہوں نے کون سے نیچے جا کر دیکھا ہوا ہے معلوم نہیں اس سے کتنا زیادہ ہوگا اس کے بعد پیٹرول نکل آیا یہ ختم ہوگا اب یورینیم سے بجلی بن رہی ہے وہ بھی زمین میں تھی نہ جانے کیا کچھ اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے تو بتانا میں چاہتا ہوں کہ اللہ غنی ہے اور بہت خزانوں والا ہے اس سے جتنا چاہو مانگتے چلے جاؤ وہ دیتا چلا جاتا ہے اور کبھی بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگا کرو بلکہ روپے کو جلال کا فضل دیکھ کر مانگا یہ نہ دیکھا کرو کہ میری کیا اوقات ہے چھوٹا منہ بڑی بات نہیں بلکہ دیکھا کرو کہ وہ ذات بہت بڑی ہے اس سے جتنا چاہو مانگو اللہ دوبارہ کو تارا سے جب مانگا جاتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ جو مانگے وہ دے دیتا ہے یا پھر اللہ تعالی اس کی وجہ سے کوئی تکلیف رفع کر دیتا ہے یا پھر اللہ تعالی اس کی وجہ سے دنیا میں نہیں تو آخرت میں دیتا ہے جب انسان یہ پسند کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کچھ مجھے آخرت میں ملتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں کی دعا کی منظور ہو گئی دعا کی منظور ہو گئی دعا کی منظور ہو, ہو گئی یہ مانگا مل گیا مانگا مل گیا پریشان ہو گئے کہ یہ میری دعائیں کیوں قبول ہو رہی ہیں میری دعائیں کیوں قبول ہو رہی ہیں یہ جو دعا مس ہے کہ پن پوائنٹ پر کہنا یہ دے ایک ہوتی مطلق دعا اے اللہ دنیا آخرت میں بہتری دے ایک اللہ روزی دے گھر دے گاڑی دے یہ دعا اس طرح کی دعا کرنا چھوڑ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے نیک مال کی جزا مجھے دنیا میں دے رہا جیسا کہ آپ نے فرمایا اولا قومن قوم رجحم تو یہ بات دنیا یہ تو وہ قوم ہے جن کی جن کے نیک مال کی جزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دعا قبول ہونے سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا زیادہ اثر محفوظ ہو کر آخرت میں ملے دنیا میں مار اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کہ دنیا فاقہ مستی کے ساتھ گزارے کے ساتھ گزار لو اور اصل آخرت کے گھر کو بناؤ آخرت میں مجھے ملے اور دعائیں بھی اپنے محفوظ رکھتے ہیں کہ اس جہان میں گزارا کرو اور آخرت میں ملے اگرچہ اللہ سے جتنا چاہو مانگو اللہ تبارہ و تعالی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور اللہ تعالی کتنی بار دعا قبول کرتا ہر بار قبول کرتا ہے لیکن کبھی اس جہان میں دیتا ہے کبھی نہیں دیتا اگر اس جہان میں دے دے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر اس کو روک لے آخری جہان کے لیے تو بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے آئندہ انشاءاللہ دعا کیسے اور اس کے رکاوٹیں کیا کیا ہیں اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کون سے اوقات ہیں اس پر بات ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے عرض کیا ہم سب کو عمل کی توفیق دے ہمارا البل ہو گئے